علمی تجزیہ اگر آپ کریں علمی تجزیہ فکری تجزیہ منطقی تجزیہ پوری تحقیق کے ساتھ تو اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ دنیا میں جب بھی ٹیرورزم موجود میں آیا ہے اور آج بطور خاص آج کا اکیسویں صدی کا ٹیرورزم یہ مذہب کی دین نہیں ہے روحانیت کی دین نہیں ہے کسی ریلیجن کی دین نہیں ہے یہ ہے کیپیٹلزم کی دین بات بری لگے گی ان لوگوں کو جو سرمایہ پرست ہیں دیکھیں اسلام نے سرمایہ داری کو برا نہیں کہا ہے سرمایہ پرستی کو برا کہا ہے سرمایہ رکھنا بری بات نہیں ہے سرمایہ کی پرستش کرنا بری بات ہے ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے اس لیے پرستش کسی ایک ہی کی ہوگی یا خدا کی پرستش کر لیں یا سرمایہ کی پرستش کر لیں یا خدا پرست ہوگا بندہ اور یا زر پرست ہوگا یا سنم پرست ہوگا یا نفس پرست ہوگا یا ہوا پرست ہوگا لیکن ایک وقت میں دو کی پرستش ممکن نہیں ہے سرمایہ پرستی لعنت ہے سرمایہ داری سعادت ہے لغری اعتبار سے سرمایہ رکھنا سرمایہ کا مالک ہونا سعادت کی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے گاؤں سے قصبات سے دیہاتوں سے شہروں سے وہ یہ بات سمجھ کے جائیں یہ درس لے کے جائیں جب تذکرہ ہوتا ہے ممبروں سے کہ پیغمبر اپنے پیٹ پہ بھوک سے فاقے سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے امیر المومنین تین تین دن بھوکے رہتے تھے اہل بیت کے گھرانے میں فاقہ ہوتا تھا تو وہ ایک پیغام یہ لے کے جاتے ہیں کہ گویا فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنا بہتر ہے سرمایہ رکھنا دنیا کو حاصل کرنا اسلام میں مضموم ہے ایسا نہیں ہے عالم، آپ کا خدا آپ کا رسول آپ کے امام یہ نہیں چاہتے کہ افلاس سے ناداری سے بھوک سے فقر سے فاقے سے بیماریوں سے آپ کا چہرہ زرد ہو سرمایہ آپ کے پاس ہو دنیا آپ کے قدموں میں ہو صحت آپ کے جسم اور روح میں ہو اور پھر خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے